ہم <camina> بونا بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کرو کریو رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ کام الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تبعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سباء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون صدق الله لزيزي کہ درس کے آغاز میں ہم نے سورہ آراف کی ایٹ نمبر 193 کی تلاوت کی ہے اس ایٹ سے پہلے جو مضمون چل رہا تھا اس میں شرک کی تربیت تھی بتایا گیا کہ یہ ایسی چیزوں کو اللہ کے شریف ٹھہراتے ہیں جو کسی کو تو کیا پیدا کریں گے خود پیدا ہونے کے محتاج ہیں ظاہر ہے کہ اگر انسانوں کو معبود بناتے تھے تو انسان پیدا ہونے کا محتاج جنوں کو معبود بناتے تھے تو جن پیدا ہونے کے محتاج فرشتوں کو معبود بناتے تھے تو فرشتے پیدا ہونے کے محتاج اور اگر لکڑی پتھر لوہے پیتل تانبے کی مورتیوں کو معبود بناتے تھے تو وہ مورتیاں خود پیدا ہونے کی بنائے جانے کی محتاج بلکہ جو لوگ مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ مخصوص دکانوں سے بنی ہوئی مورتیاں خرید کر لے آتے ہیں اور پھر انہیں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں تو پہلے تو ذکر تھا تخلیق کا کہ نہ یہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں نہ خود پیدا ہو سکتے ہیں جب تک کہ کوئی ان کو وجود نہ دے اور اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے اور کسی دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتے اور یہاں پر فرمایا کہ انتدوا اگر تم ان کو دعوت دو ہدایت کی طرف تو تمہاری دعوت کا جواب نہیں دیں گے اس کا دو مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ کہ اگر تم ان سے ہدایت طلب کرو تو یہ تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے اور دوسرا مطلب یہ کہ اگر تم انہیں پکارو ان کو ہدایت دینے کے لیے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو بھی تمہاری پکار کا یہ کوئی جواب نہیں دیں گے اگر تم ان سے اپنے لیے ہدایت مانگو تو بھی یہ تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے اور اگر تم انہیں اس لیے پکارو کہ تم انہیں ہدایت دو تو بھی تمہاری دعوت کا یہ کوئی جواب نہیں دیں گے ظاہر ہے کہ اگر بت کو وہ پکارے کہہ رہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ بارش ہونے والی ہے تو بت کو اس کے پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ بت کو پکارے ہٹ جاؤ بھاگ جاؤ دشمن آ رہا ہے تو بھی اس کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو فرمایا کہ اگر تم انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے پکارو تو بھی تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور اگر تم ان سے ہدایت اپنے لیے طرب کرو تو بھی تمہاری دعا اور تمہاری درخواست کا یہ کوئی جواب نہیں دے سکتے اور جو ایسا نہیں کر سکتا وہ معبود بھی نہیں بن سکتا جو ایسا نہیں کر سکتا جو ہدایت نہیں دے سکتا جو دعا کا جواب نہیں دے سکتا وہ معبود بھی نہیں بن سکتا رب بننے کے لیے رب بننے کے لائق اور معبود بننے کے لائق تو بس وہی ہے جو سمیع ہے بصیر ہے علیم ہے خبیر ہے ناصر ہے قادر ہے نافع ہے زار ہے ہادی ہے مجیب ہے رزاق ہے خالق ہے مصبر ہے فتح ہے مہی ہے ممیت ہے بس وہی رب بننے کے لائق ہے اور وہی اس لائق ہے کہ ہم ہر روز اس سے دعا کریں اس دن المستقیم ہمیں ہدایت دے اور الحمد ہمارا یقین کہ ہمارا اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہے ہم اللہ کی ہدایت کے محتاج اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہدایت نہیں دے سکتا سوا ان علیہ کم تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو دونوں صورتیں برابر اللہ اکبر کاش آپ کچھ عربی اور عربی کے قواعد سمجھتے ہوتے یہ اللہ کا کلام ہے عجیب باریکیاں جو جانتے ہیں وہ جان لیں دعوت موہم یہ جملہ فیلیا ہے اور سام یہ جملہ اسمیا ہے جملہ فیلیا تجدد پر دلالت کرتا ہے جملہ اسمیا دوام پر دلالت کرتا ہے یعنی تمہارا پکارنا انہیں کبھی کبھی ہوتا ہے اور نہ پکارنا یہ اکثر ہوتا ہے اللہ کہہ رہے جو بتوں کو بھی پکارتے ہیں ان کا پکارنا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے اور خاموش رہنا اکثر ہوتا ہے بہت سے معاملات ایسے آتے ہیں بہت سے حالات ایسے آتے ہیں کہ مشرق بھی یہ جان لیتا ہے کہ میرا معبود میرا بت مجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا سنا چاہیے جی اللہ کہتے ہیں میں اضا مسن تزر دا اور اب منی بیلئی جب انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتے ہیں میں اضا مستوں فل باہر جب سمندر میں کچی پھنس جاتی ہے اور بت پاس نہیں ہوتا دائیں بائیں دیکھتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا تو پھر اللہ ہی کو پکارتے ہیں تو بت پرست بھی اللہ کو پکارنے پر مجبور تو پھر تم تمہارے لیے برابر کہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو انداد بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ بندے ہیں تمہارے جیسے وہ تمہارے جیسے بندے ہیں جیسے تم آجز وہ بھی آجز جیسے تم فانی وہ بھی فانی جیسے تم مخلوق وہ بھی مخلوق جیسے تمہارے ساتھ آوارس ان کے ساتھ بھی عوارث جیسے تمہاری قدرت کی حد محدود ہے ان کی قدرت کی حد بھی محدود ہے وہ تمہارے جیسے بندے یا تو یہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو انسانوں کو پکارتے تھے جنوں کو پکارتے تھے فرشتوں کو پکارتے تھے اللہ نے فرمایا وہ بھی تمہارے جیسے بندے ہیں تم بندے وہ بھی بندے یا پھر متلقن آج کو بیان کرنے کے لیے کہ جیسے بندہ آجز ہے تو بت بھی آجز ہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ بندے ہیں تمہارے جیسے بلکہ جہاں تک بتوں کا حال ہے تو عجیب معاملہ ہے کہ آبد معبود سے بہتر ہے عبادت کرنے والا اپنے معبود سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ جو بت ہے وہ نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ عقل ہے نہ چل سکتا ہے کم از کم اس کی عبادت کرنے والا سن تو سکتا ہے اور بول تو سکتا ہے اور دیکھ تو سکتا ہے اور پکڑ تو سکتا ہے تو یہ عجیب معاملہ کہ آبد معبود سے بہتر ہو آبد معبود سے زیادہ طاقت والا ہو اور معبود کمزور اور ایسے ایسے معبود ایسے ایسے معبود مشرقوں نے بنائے اور بعد میں نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم کے سامنے تعجب کرتے تھے اپنی بت پرستی پر اپنی ہماقت پر یار رسول اللہ ہم بھی عجیب لوگ تھے ایسوں کی عبادت کرتے تھے کہ ضرورت پڑتی تو ان کو کھا بھی جاتے تھے کھا بھی جاتے تھے اور غصہ آ تو اٹھا کر دشمن کو مار بھی دیتے تھے ایسوں کو معبود مانتے تھے چنانچہ ایک عرب شاعر کہتے ہے اکلت حنیفا رب آمت حنیفہ قبیلے کے لوگ قحط سالی میں اپنے بتوں کو بھی کھا گئے بتوں کو بھی کھا گئے اللہ اکبر تو یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ آٹے کے بت ہوں کھانے کی چیز اور ضرورت پڑی تو اسی کو کھا گئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے پیتل کا بت ہو تانبے کا بت ہو چاندی اور سونے کا بت ہو ضرورت پڑی تو اس کو بیچ کر کھا گئے اللہ جیسے بعض مسلمان قبریں بیچ کر کھاتے ہیں قبریں بیچ کر کھاتے ہیں وہ بتوں کو بیچ کر کھا جاتے تھے اور ادھر بعض مسلمان قبروں کو بیچ کر کھا لیتے اسی لیے تو حالی نے کہا عجیب وہ بتوں کی بتوں کو بیچیں تو وہ مشرک اور تم قبروں کو بیچو تو تم مواحد وہ بتوں کی پرستش کریں تو مشرق اور تم قبروں کی پرستش کرو تو موحد عجیب فتو ہے عجیب فرق کیا تو فرمایا کہ وہ تمہارے جیسے آجز ہیں فد ہوں ان کو پکارو اللہ کہتے پکارو فلبو ان کن تم اگر تم سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کی عقل اور فطرت کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ کبھی بھی بت پرستی نہ کرے لیکن انسان کی کمزوری یہ ہے کہ یہ اپنے ماحول سے اپنی قوم سے اپنے خاندان سے اور اپنے باپ دادا سے متاثر ہوتا ہے عقل کہتی ہے غلط ہے مگر کہتے کیا کروں باپ دادا ایسے کرتے تھے فطرت کہتی ہے ارے غلط کر رہے ہو جھوٹ ہے جو کچھ ہے فراڈ ہے جو کچھ کر رہے ہو لیکن فطرت کی آواز کو دباتا ہے کیا کروں سارا خاندان یہی کر رہا ہے ساری قوم یہی کر رہی ہے تو بہت ساری بھائیوں ہماری مسلمانوں کی رسمیں بھی ایسی ہیں شادی کی رسمیں نکاح کی رسمیں غمی کی رسمیں اور بدہاب اور شرک کی صورتیں کہ ہمارا ضمیر بھی کہتے ہے اور یہ تو ایک مسلمان کا ضمیر ہے بہرحال کلمہ پڑھنے والے کا ضمیر ہے کہتے ہیں زمیر ارے غلط کر رہے ہو لیکن زمیر کی آواز کو دھبا جاتا ہے کیا کروں سارا خاندان یہی کرتا ہے باپ دادا یہی کرتے آئے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے میں اپنے خاندان کی ناک کاٹ دوں بات کو اور آگے بڑھایا مشرکانہ نظریات پر سرب لگانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ ارجن ان یمش نبی ارے کیا ان کی ٹانگے ہیں جن سے یہ چلتے ہیں ان کے ہاتھ ہیں جن سے کسی کو پکڑ سکتے ہیں کیا ان کی آنکھیں ہیں یا ان سے کسی کو دیکھ سکے ام لہم آزان یسمون بھی یا ان کے کان ہے جن سے سن سکے کوئی چیز بھی نہیں ان کی مجبوری کو تم بھی دیکھتے ہو لیکن اس کے باوجود خاندانی رسم و رواج کی وجہ سے شرک سے باز نہیں آتے پلڈ او شرا کا اللہ اکبر یہ توحید توحید اللہ پر یقین اے میرے نبی آپ فرما دی دیئے ان سے کہیں پکار لو بلا لو اپنے سارے شریکوں کو سب کو بلا لو تین سو ساٹھ جو کتابیں میں رکھے ہوئے ہیں ان کو بلا لو جو اپنے قبیلوں میں رکھے ہوئے ہیں ان کو بلا لو لاد بلا لو حبل کو بلا لو مناد کو بلا لو کو بلا لو چھوٹے بڑے سب کو بلا لو سم مکی در سارے مل کر میرے خلاف تدبیر کرو ڈبلو ان سارے بتوں سے کہہ دو مجھے جو نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں فلا تن ضرون مجھے کچھ بھی مہلت نہ دو میرا جو بگاڑ سکتے ہیں وہ بگاڑ لے مجھے موت دے سکتے ہیں دے لے عزت چھین سکتے رزت چھین سکتے چھین لے. اور آزاد چھین سکتے چھین لے جو کر سکتے ہیں کر لیں اپنے سارے شریکوں کو بلا لو ایک مہید کی شان یہی ہے وہ گھبرائے نہیں گھبرائے نہیں لوگ ڈرائے ارے یہ قبر والا یہ کر دے گا یہ بت یہ کر دے گا یہ جانور یہ کر دے گا رب کعبہ کی قسم رب کعبہ کی قسم جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی قبر والا کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہ کہتا ہوں اس بات کو دل میں اتار لے یہ یقین دل میں بٹھا لے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اللہ کا حکم آ جائے تو ایک چونٹی بھی موت کا سبب بن جاتی ہے اور اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ سلوکی حیروف ہے اٹھاسی چوالیس غلط پارک ہے ہٹالے میں تکلیف ہو رہی ہے تم مکی رونی پھر سب مل کر میرے خلاف تدبیر کر لو مجھے مہلت نہ دو جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو انہ الزی نزل الکتاب میرا مدگار تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو اتارا میرا مددگار تو بس وہ ہے اور میں کسی کو اپنا مددگار نہیں سمجھتا کسی پر تو نہیں کسی پر اعتماد نہیں ایک اللہ پر اعتماد ہے اور میں جانتا ہوں میرے اللہ کے سوا میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے اللہ نے کہا اگر میں نقصان دینا چاہوں تو کوئی کائنات میں ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے اور اگر میں نفع دینا چاہوں تو کائنات میں کوئی نہیں جو تمہیں اس سے محروم رکھ سکے یہ توحید ہے توحید ہے بھائیوں توحید دل میں اتارو عقید ہے توحید بنیاد ہے بنیاد تو اللہ کے سوا نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کبھی کھوٹے اور کھرے میں مخلص اور منافق میں فرق کرنے کے لیے اللہ اپنے مخصوص بندوں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے آزمائش آتی ہیں لیکن یہ ابتلا کے لیے ہوتی ہیں اور رفع درجات کے لیے ہوتی ہیں اللہ بلندی عطا کرنا چاہتے ہیں حضرت بن مزعول رضی اللہ تعالی انہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اطبا بن ربیہ مشرک تھا اتبا اس کی پناہ میں تھے لیکن دل نے ملامت کی ایک مشرق کی پناہ میں رہنا اچھی بات نہیں ہے لہذا اپنے آپ کو اس کی پناہ سے نکال لیا جب اس کی پناہ سے نکل گئے تو مشرقین نے تشدد کیا ایسا تشدد کے ایک آنکھ سے محروم ہو گئے قطبہ نے دوبارہ دعوت دی عبداللہ آ جاؤ میری پناہ میں آ جاؤ ان مشرقوں سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا میرے سوا ایسے عبداللہ نے فرمایا میں ایسی ذات کی پناہ میں آ گیا ہوں جو تم سے زیادہ طاقتور ہے کتبہ نے کہا دیکھتے نہیں ہو انہوں نے تشدد کر کے تمہاری آنکھ ضائع کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر پر میں ہر جز نہیں اللہ کی قسم میری دوسری آنکھ بھی اس بات کی تمنا کرتی ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ بھی قربان ہو جائے تو مجھے اس آنکھ کی ملامت کر رہے ہو تانا دے رہا میری دوسری آنکھ بھی چاہتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے تو آزمائشیں آ سکتی ہیں لیکن مومن کا ایک مومن کا یقین کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں بہو یا طل صلی اور وہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے ان کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا حیث عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ عجیب انسان تھے عجیب انسان انہوں نے خلفہ راشدین کی یادیں تازہ کر دی خلیفہ راشد خامس ان کو کہا جاتا ہے پانچویں خلیفہ راشد عجیب زندگی گزاری بڑی سادہ زندگی غربت والی زندگی فقر والی زندگی گھر میں حال یہ تھا کہ گھر میں داخل ہوئے تو بچیوں نے منہ پر کپڑا رکھ لیا پوچھا کپڑا کیوں رکھا اللہ اکبر جو ہزاروں میل کا حکمران تھا اس کی بچیاں کہتی ہیں ابا روز ہی پیاز سے روٹی کھاتی ہیں منہ سے پیاز کی کچے پیاز کی بدبو آتی ہے تو آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہم نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا انہیں حض عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بعض لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور بیٹوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا کچھ تو چھوڑ جاتے تو حید عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ایت کریما پڑھی جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور یہ ایت کریما پڑھتے ہوئے فرمایا والا دیقون او من المجرمین یا تو میری اولاد نیکوں میں سے ہوگی یا میری اولاد مجرموں اور فاسقوں فاضروں میں سے ہوگی من اللہ اگر میری اولاد نیک ہوگی تو میری اولاد کا ولی اور مددگار اللہ ہے ممن کان لہو ولی فلا حاجت لہو علا مالی اور جس کا اللہ ولی بن جائے جس کا اللہ مددگار بن گئے اس کو میرے مال کی ضرورت نہیں ہے میں ان کا اور اگر میری اولاد مجرموں میں سے ہے فقد اعلی تعلی تو اللہ نے یہ بھی کہہ دیا فلاً ظہیر المجرمین میں مجرموں کا مددگار نہیں بن سکتا وہ من رد لم اشتغل بھی اصلاحی محمد ہی اور جس کو اللہ رد کر دے جس کو اللہ ٹھکرا دے میں اس کی ضروریات پوری کرنے میں نہیں لگ سکتا فرما دیا اگر میری اولاد نیک ہے تو اللہ کا وعدہ بہو یا صالحین اللہ کہتے ہے میں نیکوں کا مددگار ہوں نیکوں کی مدد کرتا ہوں اللہ اکبر کیسی مدد کرتا ہے آپ جانتے ہیں حضت خزر علی السلام کے قصے میں ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ گرتی ہوئی دیوار حضرت خضر علی اسلام اور حیرت موس علیہ السلام نے تعمیر کر دی اور جب بعد میں پوچھا حت موسی علیہ اسلام نے کہ ان بستی والوں نے تو ہمیں کھانا دینے سے انکار کر دیا اور آپ ان کی گرتی ہوئی دیواریں وہ بنا رہے ہیں تو حضرت خضر علی اسلام نے فرمایا تھا ان دونوں کے یتیم بچوں کے والدین نیک لوگ تھے اور یہ نیک بچے ہیں نیک لوگ تھے نیکوں کی اولاد ہے نیک ہیں اللہ نے چاہا ان نیکوں کی اولاد اور نیک یتیم بچے یہ اپنے خزانے سے کہیں محروم نہ ہو جائیں تو اللہ نے حکم دیا کہ تم اس ان کے خزانے کی حفاظت کا انتظام کر دو تو اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو بے یاروں مددگار نہیں چھوڑتے محبوۃ عالح اور فرمایا کہ اگر میری اولاد بدکار ہو تو میں بدکار اولاد کا مددگار نہیں بننا چاہتا میرے بھائیوں میری بہنوں اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی بلکہ صحیح تربیت کی بجائے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑا ہے غلط راستے پر لگایا ہے اور پھر اس کو کما کما کر دے بھی دیا ہے اس کا بین سم نے اس کا اکاؤنٹ ہم نے بھر دیا اور اس کو فیکٹریاں اور کارخانے لگا دیے اور ہے وہ فاس کو فاجر فس کو خجور میں لگا ہوا ہم نے تربیت کا انتظام نہیں کیا بس مال کا انتظام کیا میری اولاد بھوکی نہ مر جائے اسی کی فکر میری اولاد بھوکی نہ مر جائے میری اولاد عیاشی سے زندگی بسر کرے تو یاد رکھیے اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی اور سرمایہ اس کے لیے بے پنا جمع کر دیا تو ہم نے معاشرے کو ایک بدمعاش دے دیا ہے ایک ظالم دے دیا ہے ایک درندہ دے دیا ہے تو صحیح انسان ہم نے معاشرے کو نہیں دیا ہے اور اپنے لیے بھی ہم نے اپنے لیے بھی ہم نے عذاب کا راستہ چنا ہے وہ گندگی پر خرچ کرے گا اس جمع کیے ہوئے مال کو رنڈیوں پر خرچ کر رہا ہے کنجریوں پر خرچ کر رہا ہے شراب خانے پر خرچ کر رہا ہے فحاشی پر خرچ کر رہے ارانت پر خرچ کر رہے انسانیت پر ظلم و ستم کے لیے خرچ کر رہا ہے اور فراہم کر رہے ہم اس کو تو گویا کہ ہم ایک مجرم کے مددگار بن جائے بن رہے ہیں مجرم کی مدد کرنا غلط ہے چاہے اولاد ہو یا غیر اولاد ہو رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو تو اپنی اولاد کا مالی مستقبل ضرور سوچیے اپنی اولاد کے لیے خوشحالی ضرور فراہم کیجئے اچھا مکان اچھی گاڑی لیکن ہدارا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ آپ اہمیت دیں اس کی تربیت کو اس کی تعلیم کو وہ تاجر بعد میں بنے مسلمان پہلے بنے اللہ کا بندہ پہلے بنے تو فرمائے کہ میرا مدگار تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور صرف میرے ہی نہیں اللہ یہ قرآن کا انداز ہے جگہ جگہ قرآن میں ایسا ہے کہ ایک جزئی واقعے کے زمین میں ایک کلی قاعدہ قرآن بیان کر دیتا ہے حضور فرما رہے میرا مزگار اللہ ہے یا رسول اللہ کیا صرف آپ کا مزگار اللہ ہے اور کسی کا نہیں فرمین نہیں یہ قاعدہ صرف میرے لیے نہیں بہت سالی وہ سارے نیکوں کا مددگار ہے۔ سب کے لیے اصول ہے۔ اے یونس علیہ السلام کا آپ کو یاد ہے جو ایت تکریما ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یہ اصل میں تو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے ایت تکریما پڑھی تھی اور اللہ نے فرمایا فستجبنا له ہم نے یونس کی دعا کو قبول کر لیا بنجیناہ من الغم اور ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی اے اللہ کیا صرف یونس کو نجات اللہ کہتے نہیں ایسا نہیں میری رحمت اتنی محدود نہیں مکضا علی کا جتنے بھی ایمان والے ہمیں یوں پکارتے ہیں ہم سب کو نچاتے ہیں تو جزئی واقعات کے ضمن میں اللہ کلی اصول بیان کرتے ہیں تو پہلے حضور سے کہلوایا کہہ دیئے تمہارے بت تمہارے معبود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سب کو بلا لو اور سب کو کہو تو تو کر لے میرا مذدگار تو اللہ ہے اور فرما دیا صرف میرا ہی نہیں بلکہ اپنے سارے نیک بندوں کا مذدگار وہی اللہ ہے بَالَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَسْرَكُمْ بَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْسُرُونَ پھر فرمایا اور قرآن بار بار کہتا ہے بار بار بیان کرتا ہے توحید کے عقیدے کو شرک کی تردید کرتا ہے قرآن فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں انسد او ہم الدا لا یسما اور اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف تو وہ سنتے نہیں ہیں اگر تم ان کو ہدایت کی طرف پکارو تو وہ سنتے نہیں یہ خطاب اللہ کا خطاب یا تو مشرکوں سے ہے یا مومنوں سے ہے اگر مشرقوں سے خطاب ہے تو اللہ فرمانے کہ اے مشرق اگر تم ان بتوں سے ہدایت کی درخواست کرو تو اول تو سنیں گے نہیں اور اگر سن لیں تو قبول نہیں کر سکتے اس لیے ان کے اختیار میں کچھ نہیں یا پھر یہ مسلمانوں سے خطاب ہے اللہ فرمانے کہ اگر تم ان ضدی مشرقوں کو توحید کی دعوت دو تو یہ سنتے ہی نہیں ہیں یعنی ایسا سنتے کہ قبول کر لے سنتے نہیں تو ضد ہے طبیعت کے اندر متراہم یون ضرون علئی بہم لا اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھ سکتے نہیں